اے آمان والوں اپنی صدقی باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایزا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور اللہ اور قامت پر آمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایس ہے جیسی ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے اب اس پر زور کا پان پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا اپن کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راناؤ دیتا